بس اللہ الرحمن محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام واٹس اپ گروپ میں موجود برادر خصوصی صامعین کو سلام عرض کرتا ہوں فضل اہل سلسلہ درخت نمبر چوالیس ابلی آٹھ مجموعی درخت نمبر چوالیس اور کتاب سب میں سے آٹھواں درس حضرت کے وار قانون تک پہنچا ہوں اس میں جو حدیث ہے یہ کتاب سب ان سی فضل اللہ المنین سے پیش کر کراؤں وہ حدیث نمبر بارہ اور تیرہ کا ترجمہ ہے حدیث نمبر بارہ ذر غفاری سے حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ذر غفاری قالہ صلی اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ذر غفاری سے ہے ابو ذر نے کہا, کہا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سا تکونو من خدنت میرے بعد بہت سے فجنے ہوں گے میرے بعد جو ہے امت کے اندر انقریش عصہ یا کنین بہت جلد ہی فجنے ہوں گے یعنی اختلافات ہوں گے امت کے اندر جھگڑے فساد ہوں گے فضا کا اندازے جب امت کے اندر ایسا ہوگا تو اے افضل فل جموں دومس خطب کے پس تم سب لازم بگڑو علی ابناب طالب علی ابناب طالب کو علی ابناب طالب کے دامن تھامو فنحو فاروق ان الحق والباطل کیونکہ بے شک علی علیہ السلام جو ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، تمیز دینے والا ہے yani حق و حق کر کے دہانے ہے باطل کو باطل جی باطل سے باطل کا چہرہ اٹھانا ہے حق و لوگوں کے لوازے اور آشکار کر کے دکھانا ہے اس وجہ سے پیار نبی نے ایک الحدیز فرمایا علی المال حق والحق حق مال علی علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے یا دور الحق ہے سدھار علی ہاں yani حق علی جہاں جہاں جائے گا حق علی کے ساتھ ساتھ ہوا۔ یعنی حق اور باطل کا معیار پہمبر نے اپنے بات علی ابی طالب کو غنا دیا اور امت کو یہ بات فرما دیا کہ علی ابن طالب ہی حق و باطل کا معیار ہے علی جس وادی میں ہوگا علی جس راست پہ چلے گا وہی حق ہے اور جو علی کے مقابل میں چلے گا علی سے منحرف ہو جائے گا ہاں جی وہ راستہ باطل راستہ ہے تو آزاد نگر جو پیارے نبی نے اس حدیث میں بھی امت کو اپنے بات جس حسی کے دامن تھمنا ہے وہ دکھا دیا وہ بتا دیا اور فرمایا علیب نے ابھی طالب ہی کے دامن تھامو اسی کو اپنا مولا قرار دے دو اسی کو اپنا امام اور امام قرار دو اسی کے جو ہے قدم پہ قدم رکھے چلو تو تم لوگ ہمیشہ حق پر ہوں گے اور باطل سے بچ کے رہیں گے حدیث نمبر 13 جو ہے ایک واقعے کے بارے میں بین میں آبر روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مختلف جنگوں کے دو دو گروہ کو ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لشکر مقرر فرمایا ایک میں جانے کے لیے ان میں سے ایک کا سربراہ علیہ السلام کو کرا دیا دوسرے کا سربراہ خالد بن ولید کو کرا دیا اور پھر ان دونوں کو نسل فرمایا جب تم دونوں ایک ساتھ لڑو تو علی تم دونوں کا تم سب کا امیر ہو اور اگر الگ الگ جو ہے گروہ جنگ کرو تو پھر جو ہے خالد بن والد ایک گروہ کا سربراہ ہوگا اور علی اسلم دوسرے گروہ کا یعنی yani جب تم الگ, الگ الگ ہوگا تو ہر ایک اپنے لشکر کی سربراہی کرو دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے طالب نے ابھی طالب کی سرپرستی میں سب جنگ کرو پھر انہوں نے جو ہے ایک ساتھ مل کے جو ہے جنگ بنی زبیر سے انہوں نے جنگ تو انہیں فرماتے ہیں ہمیں فتح ہو گیا ہم نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو اصیر پکڑا تو علیہ السلام نے ان میں سے ایک عصیر کو یعنی ایک لونڈی کو اپنے ساتھ خاص کر دیا اس کو اپنے لے رکھا تو اس پر خالد بن والد نے جو ہے وارہ کہتے ہیں پیمبر علیہ السلم کو اس بات کی خبر دی اور کہتے ہیں مجھے بھیجا اور مجھ سے کہا آپ پیامبر کو بتاو والی نے اس طرح جو ہے ایک لونڈی کو اپنے ساتھ خاص کر دیا خود کے لے رکھا ہے تو جب یہ چیز سنا تو رسول اللہ نے جو ہے ان سے کہا تم لوگ علی کے بارے میں کچھ نہ کہا چونکہ علی مجھ سے اور میں اس من سے ہوں اور وہ میرا ولی اور میرا دوست میرا مددگار ہے اور میرا وسیع ہے میرے باپ اس طرح پہ امباس نے ان سے فرمایا ان علی کی شکایت گورا کہ میری شکایت علی کے بارے میں تم لوگ علی جو بھی کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو مجھ محمد کو پسند ہے ہاں جی تم لوگ علی کے بارے میں مجھے کوئی شکایت نہ کریں یہ فرمایا حدیث کے بارہ یہ ان نبی حریرہ سے نے قال کا کہا, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باسباس با لشکر کو جنگ کے لجا با صلیٰ ان میں سے ایک پر ہاں جی سر سربراہ بنائے علی اللہ کو والا والر خالد ہاں جی بن ولید کو ہے خالد بن ولید کو خالد بن ولید کو ان کو سربراہ بنائے فقالٰ ان دونوں سے آپ نے فرمایا عضلطق تم جب تو ملاقات کرو ایک ساتھ چلو تو حالی حلیمام تو علیہ السلام سب کا امام و غلطی کی سرپرسی میں سب چلو و ضبط تم جب اجدا ہو جائیں الگ الگ گروہلیں تو حق النعلیٰ جندد تو ہر ایک اپنے اپنے لشکر کے سربراہ ہو علی اپنے لشکر پہ خالد اپنے لشکر پہ تو رابع علی حلقین بنی زبیر تو ہم جو نہ بنی زبیر سے ہمارا ہم نے سامنا ہوا فخت تو ان سے ہمارے آپس میں جنگ ہوئی اور ظفر نہ علی اور ہمیں ان پر فتح ہوا بس نہ ہوں اور ہم نے ان میں سے بچوں کو اصیر کیا فرسٹ علی تو جہاں امین صبح تو علیہ السلام نے ان اسیروں میں سے ایک کو اپنے نے لے اختیار کیا چن لیا واحد ان میں سے ایک کو لنفس اپنے آپ نے لے تو حباس نے کہہ لیں تو مجھے بیجا ہاں جی خالد نے نبی صلی السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے بیجا کی حت تاہ اخبار ازار تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دیں کہ علیہ السلام نے ان عصروں میں شیخ کو اپنے لئے انتخاب کر لیا ہے تو لوٹ بہت سی لونیاں پکڑی تھیں تو ان میں شیخ کو اپنے لئے انتخاب کر لیا ہاں جی تو علم تو رابی کہہ رہے ہیں کہ فلم آتے تو جب میں آیا وہ اخبر تو ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خالد بن والد نے جو پیغام مجھے بھیجا تھا وہ میں نے ان کو بتایا عقل تو میں نے کہا یا رسول اللہ چال نبی بلقت ما بلقت ماورسل تو بھی میں نے تو آپ کو وہ بات پہنچا دی جس کا جس بات کے ساتھ مجھے بھیجا گیا یعنی خالد نے مجھے جو بات آپ کو پہنچانے کا حکم کر کے بھیجا وہ تو میں نے آپ کو پہنچایا اور آپ اس سلسلے میں اب کیا فرما رہے ہیں فق عالم پہ امبر فرما اللہ تعاعین تم لوگ علیہ علی السلام کے بارے میں ہرگز جو ہے علی کے بارے میں تم لوگ کچھ بھی نہ کہو تم لوگ علی کے بارے میں ہاں جی ہرگز اس کے بارے میں جو ہے کچھ نہ کہو فِن نامن نے کیونکہ علی مجھ سے ہے و نمین اور میں علی سے ہوں واہ ولی اور میں میرا اور وہ میرا نہ صرف میرا مددگار ہے اور میرا چاہنے والا میرا دوست ہے مجھ سے چاہنے والا میرا مددگار ہے ولی مددگار کے معنی زیادہ مناسب ہے وہ وسیع اور میرا وسیع ہے میرا جانسین ہے ممبادی میرے باپ تم یادتملہ علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہ کہوں علی جو کرتے ہیں صحیح کام کرتے ہیں علی کبھی بھی میرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہاں جی اور یقینا جو ہے جنگوں میں جو ہے بیت کے لیے خمس کا حصہ ہوتا ہے وہ سیسے میں ممکن ہے علیہ السلام نے لیا ہو کیونکہ وہ جنگی حکمت عملی اور کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے والد خود جانتے ہیں اللہ کے پیارے نوی نے آپ کو جو تعلیمات دی ہوئے لہٰذا خالد بن ولید کو یہ حق نہیں بنتا تھا کہ وہ علی کے بارے میں پیامبر کے سامنے کوئی شکایت کریں اور بندہ بھیجیں کہ علی کے شکایت کرنے کے لیے لیکن پیامبر نے اس کو سختی سے ٹوکا علی کے بارے میں مجھ سے مجھے کچھ بھی نہیں کہا ہوں. ہاں جی کیونکہ علی مجھ سے اور میں اسے ہوں اور وہ میرا ولی ہے یعنی میرا مددگار ہے اور میرا وسیع ہے میرے بات تو اجان گرام ان تمام احادیث کو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں پیارے نبی نے اتنی احادیث کو بیان فرمایا کہ آپ کے بعد جانشین امامت میں امت کو کسی قسم کے شک و نہ رہے ایک دفعہ نے سینکڑوں دفعہ نے فرمایا ہاں جی لیکن پھر بھی بات ہے مت کی پھر بھی امت اس باب میں اختلافات کا شکر ہو گیا ہاں جی اور ایک امامت کا سلسلہ چلا اور ایک خلافات کا سلسلہ چلا امامت پر تو اتنی ساری حدیث موجود تھے پیمبر کے بعد علی وسیع اور جانشین ہیں لیکن انخلافت پر پیمبر کے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ پیمبر نے اپنی بات ان کو وسیع قرار دیا ان کو جانشین قرار دیا لہٰذا جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں الحمدللہ للہ وہی راستہ حق میں راضدانی گرامی اس میں ہمیں کسی قسم کے کی شخص بہی گنجائش سے نہیں میں دعا کرنے پروا دکھا رہا ہوں ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے حسن علی بن طالب اور آپ کے اولاد تعالیٰ کی صحیح معرفت ہو کر ان سے سچی محبت مدد کی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو توحیہ عطا فرمائے امین رب العمین